بسم بسرحمن ورحم الحمد اللہ علیہ وحم اللہ وحمد علی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الحمد اللہ باقی تمام سامعین خارن کرامی برادران صاحب کو شموسن آبارسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو چونسٹھ ابلک ساتھ ہے تین سو چونٹر شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے سات جو ہے عوراد فتحیہ کا حصہ علف کا درخت نمبر سات ہے حصہ علف عوراد فتحیہ درخت نمبر سات ہے کیونکہ یہ کل کے درخت میں جو ہے جو اوراد فتحیہ میں شروع کر رہا اسطفل اللہ علیہم وصط اللہ علیہم الصب الضل اللہ وسلم توبہ اس کے اللہ اس میں ایک تو استغفار کا ذکر ہے ایک دو تو طوبے کا ذکر ہے تو اس میں کل کی درست میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا استغفار کا حکم قرآن پاک میں استغفار کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں ہم تمام مومن مومن مسلم سب کو تمام انسانوں کو حکم کیا تم سب اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کر اپنے گناہوں کی باشست طلب کرو کل کے درخت جو ہے درس نمبر 6 اس میں تھا ابھی آج درس نمبر 7 جو ہے تین سو چونسٹھ پبلک سات سو ہے اور الدفات کا درس نمبر 7 جو ہے آج توبے کے بارے میں ہے یعنی کل استغفار تھا استغفار کے معنی ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش ہے ہاں جی اس معنی کے لحاظ سے آریات پانچ آتے ہیں آپ کو ذکر کیا آج جو ہے قرآن پاک میں جو ہمیں توبے کا حکم میں توبے کا آسن معنی ہے تابہ رش کے معنی میں پلڑنے کے معنی میں یعنی توبہ کا جو ایک اس ہاں اللہ کی طرف پلڑنا یعنی چونکہ انسان پہلے شیطان کی طرف رکایا ہوا تھا نفس امارہ کے حکم کے تعبع شیطان کے حکم کے تعبت تھا جس وجہ سے وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا تھا اب انہیں جو گناہ گزر گیا اس پر اللہ کی طرف مغفرت بھی مانیں استغفار بھی کریں پلس آپ اللہ کے حضور میں توبہ کریں تو توبہ کی من اللہ کی طرف پلڑنا اور ایک توبہ توبہ اصطلاحی ہے جیس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو شسیط علیہ رحمن الفقر اللہ بیان ہرمایہ اور اعتکاب میں کہ تو کا جو ہے معنیٰ یہ ہے اصلاحی کہ بند مومن جو ہے وہ اس بات کو اس کا علم ہو جانا اس بات کو اس کو پختہ علم ہو جانا اگر میں اسی طرح گناہ کرتا رہوں گناہ کرتا رہوں تو میرے آنکھیں بت خراب ہو جائے گا اور میں جہنمی ہو جاؤں گا اس بات کو جاننا یقین کے ساتھ اس کے بعد توبے کا دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اب اس نے صحت پشمانی کا احار کرنا پہلے جو توبہ اگر اس گناہ کرتے رہا ہوں یا میرے دل کو مردہ کرنے والا سم من مہلک القلوی میرے دل کو نیس و نابود کرنے والا تباہ کرنے والا ایک زہر اللہ آلود ایک چیز ہے تو گناہ یعنی اس بات کو سمجھنا اور اس طرح میں گناہ کرتا رہا ہوں میرا آخرہ دنیا سب تباہ ہو جائے اس بات کو جاننا اس کے بعد دوسرا رکم یہ ہے اندامت سختی سے پشمان ہونا گودپا ہوا بلتی زبان میں سختی سے پشمان ہونا نادم ہونا یا اللہ میں بندہ ہو کر میں نے اتنا گناہ کیسے کیا میں نے کیسے جرعت کیا گناہ کرنے کا یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا تیرے میرے اوپر ہاں جی اور تو دیکھتے ہوئے تیرے سامنے ہوتے میں نے گناہ کیسے کیا میں نے کیسے جرعت کیا یا اللہ تیرے اتنی عظیم رحمتوں نعمتوں شفقتوں کے بیچ میں میں تیر رہا ہوں اس میں, میں غرق ہوں پھر جو ہے پھر میں نے کیسے جراعت کیا کیسے میں نے قفران نعمت کیا اس طرح اس کو سخت پشمانی ہونا اپنے کیے ہوئے گناہ پر تیسرا رکن توبع کا یہ ہے پھر اللہ سے پکا وعدہ کرنا کہ اللہ اپ میں آئندہ میرا آنے والی زندگی میں ہرگز اس گناہ کو میں پھر دوبارہ نہیں کروں گا ہرگز میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ساتھ یقینا اللہ تعالیٰ سے توحق مانگے کہ اللہ مجھے اب توبے پر ثابت قدم رہنے کے توفی دے دے ہاں تو طوبے کی جو ہے یہ اصلاحی تعریف ہے تو قرآن پاک میں جو ہے یا ہم نے تین عائت ذکر کیا ہیں ان میں اللہ تعالی ہم سب کو حکم دے رہا ہے ابھی آج کی بات یہ توحبہ کے حکم وجودی کے بارے میں ہے۔ توبہ کے حکم وجوہ کے بارے وجوہ کے بارے میں اچانت تین عائت ذکر جن میں جن سے ہمیں یہ سن میں آتا ہے توبہ کرنا واجب ہے جی ہمارے دعوی شریف میں توبے کی نیت میں واجب کی نیت ہے اور اللہ میں جی نے مین الفصر و الفجور والماشق الجو ہے اللہ تو توبہ خیرِ واجب ان آیتوں سے بھی واجب ساناتے تو پہلے آیت جو ہے سورہ نور آیت نمبر اکتیس ہے اس میں اللہ فرماتا ہے تو ولا اللّہ جمیع تم سب توبہ کرو تم سب پلٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرف ائیو حالمن اے مومنو اے مومنو تم سب اللہ کی طرف پلٹ آؤ تم سب اللہ کی طرف پلٹ جاؤ یعنی تم سب توبہ کرو اور سابقہ گناہوں کو چھوڑو کفر کر رہے ہیں شعر کریں نفا کریں کوئی بھی گناہ نکا کریں سب چھوڑو اور سب اللہ کی طرف توبہ کرو رخ کرو پلٹ آؤ لالکن تول امید ہے کہ تم سب فلاح پاؤ گے تم سب کامیاب ہوگا اے مان تم سب تو بغور اللہ کی طرح پلٹ جاؤ امید ہے کہ تم سب فلاح پا جائیں یہ جو ہے اس آیتما اس میں اللہ نے صاف پر کہا تو وہ امر کے سکھا ہے امر وجوہ دلال کا تعلمی مانی بیان اور رسلفی کا قانون ہے ہاں جی تو اللہ رمتیں تو واجف ہے تم سب پر کہ تم اللہ کی طرح پلٹ آؤ اے مومنوں تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ فلاح پاؤ گے دوسری آیت جو ہے سوریہ تحریم آیت نمبر آٹھ ہے اس میں الحمد یا اللہ دین آمن اے ایمان والو اے وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا تو وہ اللہ. تم سب پلٹ جاؤ اللہ کے طرف توبت نسو خالص توبہ تم سب اللہ کے طرف توبہ کرو خالص توبہ کے ساتھ یعنی توبہ کرو صرف اور صرف اللہ کے لذا حاصل کرنے کے لیے ہاں جی کسی اور قسم کی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے. صرف اور صرف گناہوں سے پلٹ جاؤ اللہ سے پکا وعدہ کرو گناہوں پہ ساتھ نادم ہو جاؤ اور یہ توبہ حقیقی توبہ کرو تاکہ جو ہے سچا توبہ کرو توبہ نسو کا دو مانا کے نسو کا ایک تو کیا ہے توبہ نسو یعنی انتہائی خالص خالص توبہ صرف اور صرف اللہ کے لذا کے لیں سچ مش توبہ کریں ایک توبہ نسو کا من یہ بھی دوسروں کے لیے باعث عبرات ہونے والے توبہ توبہ نسو جس طرح تاریخ میں مشہور پہ ہمر کے دور کا ایک واقعہ ہے تو اس کے توحبے کا تو اس سے اس کی طرح اشارہ جس طرح نسو نامی شاہ نے توحبہ کے ایک پکا توبہ کیا ایسا توبہ کیا کہ اللہ نے اس کے توحبہ قبول کیا ہاں جی اور دوسروں کے لیے اس کی تحبہ عبرا باعث نصیحت ہوئی تو ایسا ایسی توبہ جو دوسروں کے لیے بھی باعث نہ جاتے اور لوگ بولے ہاں توبہ کرنے تو اس طرح کریں کہ سچی توبہ ہو پکا توبہ ہو مخلصانہ توبہ ہو خالص توبہ ہو اس میں اور اس پر قائم رہیں اور جو ہیں اب جب جب سے توبہ کے مرنے تک اسی توبہ پر قائم رہ کے دنیا سے چل بسیں تو ایسے توبہ کرنے والوں کا تو اللہ تعالی سارے گناہوں کو باش دیتے ہیں ناس نہ ہو حقوق الناس و تنی واجتے ہیں حقوق اللّہ کو واسطے تو اس آدمی صورۃۃنظم الحمہ یا الزینہ منو اے ایمان والو تو اللہ تحبت النّ سہا تم سب اللہ کی طرف خالص توبک اور عام کتابوں میں یہ لکھا ہے تو وہ میں تم سب اللہ کے توحبہ نسر کرو یعنی خالص توبہ کرو صرف اور صرف اللہ کے رضا جو یہ حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توبہ کرو تو اس آدمی بھی توب و امر کا سوا ہے جو کہ واجب ہونے پر درالت کہتا ہے توبے کے واجب ہونے پر ایک اور آئے آئے میں تین سورہ معدہ نمبر چوہتر ہے اس میں اللہ رماتے ہیں اب اللہ یہ تو گن اللہ وسطاحرون کیا یہ لوگ سب توبہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں توبہ و توبہ نہیں کرتے وہ یستا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بادشت طلب نہیں کرتے یعنی یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی باش طلب کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ واللہ اللہ کی ذال غفراً بہت زیادہ بہن و اللہ رحمٰن مہربان ہیں لیکن تجمہ تو میں لکھا یہ لوگ اللہ کی برگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے افلاحیت بنا اور اللہ بھاشنے والا اور مہربان ہے کیونکہ اللہ بڑا بھاجنے والا مہربان ہے جب بڑا بھاجنے والا مہربان اللہ موجود ہے ہاں جی تمہیں گناہوں کو لے کے تم کیوں پھیر رہے ہو اور جو ہے اور اپنی عقبت کو کیوں خراب کر رہے ہو توبہ کرو ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی حضور میں تاکہ اللہ تعالیٰ تا تمہارے گناہوں کو بس دیں اور تمہیں صاف ستھرا کر کے ہاں جی حکامت کی طرف لے کے چلیں تو آ جن کریں آپ جو کہ تینوں آیتوں میں جو ہے تو پہ دوسرے تو آدمی تو وہ تو وہ یا توبہ کرو توبہ کرو واجب حکمیں تیسرے میں اس سے میں سہل لے جا یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے یعنی توبہ کرو ہر صورت میں توبہ کرو اور کیوں اللہ سے اپنے گناہوں کی بادشاہ طلب نہیں کرتے یعنی ہر صورت میں اللہ سے گناہوں کی بادشاہ طلب کرو اور توبہ کرو وہ اللہ کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بس والا اور بہت مہربان ہے یہ ویسور معاہدہ کیا نمبر تو توجہ یہ ہے عنایت کہ ان آیات میں اللہ نے تو وہ سیغ امر اللہ کا توبہ کے وجوب کو واضح فرما دیا کیونکہ سیغا عمل وجوب پر کرتا ہے عربی علم بیان اور اصول فکر تو اس طرح کی دیگر متعدد آیات بھی اللہ تبار و تعالیٰ نے ہمیں توبہ اور اپنی طلب پلٹ کر آنے کا حکم دیا دیگر آیات میں بھی ہاں جی لیکن ان تمام آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے مان اور اللہ نے ان آیات کے آخر میں لال رکن تو پہلے عدم تم لوگ توبہ کرو تاکہ تم خود فلاح پائے اللہ کے وعدہ ہے تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دوسری عدم فرمائے واللہ غفر الرحیم اللہ بہت زیادہ بات واللہ مہربان ہے تو لالکن واللہ غفر الرحیم, الرحیم. کہہ کر توبہ قبول فرمانے کا اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے ہاں جی وعدہ بھی فرمایا ہے لہٰذا زیا ہمیں سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ کرنا چاہیے ہاں جی توبہ خالص ہونا چاہیے اللہ کی رضا کریں اور ہر صرح میں توبہ کریں حضرت جہاں تاریخ ہے توبے توبے کی آیات کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے جس وقت آس طرح کے آیات توبہ نازل ہوا کہتے ہیں ابلی جو ہے جو جس آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کا سند دے کے کہتے ہیں اس نے اپنے خاندان میں اپنے چلوں میں جا کر اتنا زیادہ رویا اتنا زیادہ رویا ہاں جی حید اچھا چیک رویا تو پھر اس کے جو چلے ہیں اس کے فیملی ہیں اس کے بھی فیملی ہیں ہمارے طرح ہاں جی دار سب جم ہو گیا کہاں آقا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہو آپ آپ نہیں رو آپ روئیں گے تو ہم سب بھی پریشان ہوتے ہیں آپ نہیں رو سب اس کو اعتماد کریں نہیں رونے کے لیے رو مسلسل رو رہا ہے مسلسل رو رہا ہے اور کہے رہے ہیں اگر میں نہ رو تو پھر کون روئے گا میں نہ رو تو کون روئے گا تو سب نے کہا اگر کیا ہو گیا تو وہ بول ہیں وہی سے زیادہ کیا ہوگا آج محمد پر جو ہے کچھ ایک ایسے عائد نازل تو بھی کی جب پہلی دفعہ عید نازل ہوئے ایک نازل ہوئے جس میں جو ہے کہا گیا جب بندہ جو ہے زندگی پر گناہ کرتے رہے اور پھر سچا توبہ کریں اللہ کے کی سارے گناہوں کو بانٹ دیں گے اور اس کو ایسے بانٹ دیں گے کہ وہ ابھی ابھی ماں باپ سے ابھی ابھی ماں سے پیدا ہو گیا ماں کے پیر سے دنیا میں آیا تو, تو اس حاط کے روشنی میں تو میرے زندگی بھر کی زحمت پہ وہ ایک توبہ کر کے اس پر پانی پھیر دیں گے اور میں ناکام و ہو جاؤں گا اس لیے جو ہے میں نہ ہوں تو پھر کون روئے گا میرے سارے زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا ہاں جی اس طرح وہ روتا رہا پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کہا میرے رونے کی وجہ یہ کہ محمد پر آیات توبہ نازل ہوا ہے تو اس تو جب بندہ توبہ کریں گے گناہ گار بندہ اب کے سارے گناہیں اللہ باس دے گا اب ہو جانے میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا پھر کہتے ہیں کافی عرصہ رونے کے بعد پھر اس نے اچانک کہاں کہاں مار کے جو ہے ہنسنے لگا ہا ہا ہا, ہا کر کے ہان زور زور سے ہاتھ پہ ہار مارتے ہوئے تو اس کے چلے وہ اور بھی حیران ہو گئے یار یہ کیا بات ہو گئی ابھی ابھی تو رو رہا تھا ہاں جی اچھا چیخے ہوئے اور ابھی ابھی ہنسنے لگا اتنے زور زور سے کیا ہو گیا آپ کو کیا خوشی ہو گئی جس پر آپ روز میں فخلاً ہنسی میں تبدیل ہو گیا انہوں نے کہا مجھے ایک طریقہ ایک مکین اور ایک چال یاد آیا ہے کہ ان انسانوں کے ساتھ وہ چال میرا یقین یہ ہے کہ میں ان کو جو ہے کل پرسوں کرتے رہوں گا اور ان کو توبہ کرنے ہی نہیں دے دوں گا توبہ کرنے کو تاخیر کروں گا موخر کروں گا بولوں گا ابھی تم جوان ہیں ابھی کیا توبہ کرنا ابھی تم کم عمر ہے ابھی کیا توبہ خود جوانی کا مزہ بھی تو اڑاؤ بس آخر میں سے چند مہینے چند دن پہلے چند ہفتے پہلے توبہ کرنے اللہ توبہ قبول کرے گا ہاں یہ میں ان کے بے زیت میں ڈال دوں گا اور ان کو توبہ کرنے نہیں دے دوں گا گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور توبہ کو محر کرتے رہیں گے یہاں تک موت سر پہ آ گیا جب موت سر پیا گیا موت کے آثار نظر آنے کے بعد تو اس قرآن کے اندر آیت بھی ہیں پھر اللہ توبہ کو قبول نہیں کرے گا موت کے آثار نظر آنے تک تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے موت کے آثار کا نظر آنے کا توبہ قبول نہیں کرتا پھر قرآن یاد جو موجود ہیں ولی صد ال یا مولون سیاد حتیٰ اظہار ذرا احاطہ فیق الرب اللہ اللہ خط آگے جہاں ان لوگوں کا کوئی تحبہ نہیں ہے دیکھیے وہ تو گناہ کرتے رہا یہاں تک کہ موت حاضر ہو گیا موت کی آثار دیکھا تطلا اظہار کا علم آ تو وہ بولے علامہ اب توبہ کا تعلق ہے ایسے لوگوں کا کوئی توبہ توبہ میں قبول نہیں کرتا ہاں موت کے آثار نظر آنے سے پہلے تک توبہ قبول ہے یہ جی اسلام کا مسلمانوں کا اتفاق ہے پہ عمر کے حدیث قرآن ادب تو پھر نے یہ کام ان کو توبہ کرنے نہیں دے دوں گا اور اس طرح ان کو موت کے قریب پہنچا دوں گا پھر وہ ہماری جائے گا توبہ نصیب نہیں ہوگا اور واقعی وہ یہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ اس سوچ میں کامیاب ہے اس مکن میں اس سیلے میں لہذا ہمارے بلگان دین اللہ کے پیارے نبینہ میں بار بار حکم دیا کہ تم لوگ استغفار کرتے رہو کثرت سے اور ہمیشہ توبہ کرتے رہو توبہ پر قائم رہو لیے امیر کابیر علیہ اس اوراد صفیہ کے فتح کے شروع میں الحظم اللہ عظم اللہ ہمارے گناہوں کو بحث ہمارے گناہوں کو بحث عظمت والے اللہ اے اللہ لا الہ هو علیہ القیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر آگے وا تول واسل تعبہ یہ توبہ ہے یہ خود توبہ اللہ میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں اور تج سے بھی توغے کی درخواست کرتا ہوں یعنی اللہ تو میرے توبے کو قبول کریں میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں پلٹ آتا ہوں تیری طرف اور تو میرے توبے کو قبول کرے یہ جو ہے امیر کا میں یہ آپ کا ہر روز سکھ توبہ آپ کا سفر لا اسفظم جو روزانہ اور پڑھتے ہیں وہ بھی استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے یہ تو اگر ہم اس کو سچائی سے خلوص سے توبہ ہی کی نیت سے پڑھیں گے نا تو یہی توحبے کے شخے بھی ہیں یہ اللہ کے ساتھ وعدہ بھی ہے اس لیے حضرت امیر کا بن نے اورد وطح کی ابتدا میں تین مرتبہ آصف اللم پڑھنے کا حکم دیا تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو باندھیں ہاں اور توبہ قبول فرمائے پھر کمال مال اخلاص کے ساتھ باقی اورات کو پڑھا کریں جو کہ اللہ کا عظیم صفات جلالی و جمالی پر مشتمل ہے تو میرے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کے ساتھ توبہ کرنے کی اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیہ فرما اور یہ جو ہمارے بزرگ آندین کے دیوا عورات ہیں ان کے صحیح معنیٰ معموم کو سمجھ کر ان کو پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیہ تھا فرما آمین